السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسی ڈونگا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد أبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشغل الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 صلی اللہ وسلم صاحب جب شروع ہوتا ہے تمہاری سوچ اور فکر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے ہماری سوچ کا دھارا دیل ہو جاتا ہے اس مہینے کے آغاز میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اور اس کے اعمال کس طرح انجام دیے جائیں روزے ہیں راتوں کا قیام ہے دیگر وہ امور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے کثرت سے قرآن پڑھنا ادقات اور نفقات اور مواصلات سیدھا رحمی وغیرہ لیکن جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے پھر سوچ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو روزوں کا ہدف تھا اور جو حکمت تھی اور جو مقصدیت تھی اسے کس حد تک حاصل کیا گیا ہے لاق تتقون یہ ایک مقصد اور ہدف تھا کہ اس ماہ سیام سے مقصود تمہیں متقی بنانا ہے تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہم متقی بن پائے یا نہیں اس پہلو سے غور و فکر ہونی چاہیے کہ یہ ہدف کس حد تک حاصل ہوا اور یہ مہینہ ہمارے اندر کس حد تک تبدیلی لا سکا بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے روزوں کے تعلق سے یہ ایک مہینہ ہے مگر جو اس کا ہدف ہے یعنی تخوا یہ ایک مہینے میں محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہدف بارہ مہینے چلے گا تقوی جو ہے اسے بارہ مہینے اختیار کرنا پڑے گا وہی شخص عند اللہ کامیاب قرار پائے گا جو اس ہدف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتقل حی تو ما تھا جہاں بھی ہو جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہے ہر وقت تقوی تیرے ساتھ ہو اور یہ ہدف تمہارا ہمرکاب ہو سفر ہو حضر ہو خلوت ہو جلوت ہو صحت ہو یا مرض ہو تقوا کے ساتھ رہو ہر مقام کے لیے تقوی کے تقاضے موجود ہیں انسان سفر میں کیسا ہو حضر میں کیسا ہو رات میں کیسا ہو دن میں کیسا ہو تنہائی میں کیسا ہو اور لوگوں کی مجلس میں کیسا ہو گھر میں کیسا ہو بازار میں کیسا ہو مسجد میں کیسا ہو ہر مقام کے لیے تقوی کے تقاضے موجود ہیں لہذا تقوی کے ساتھ رہو یہ ایک بڑا ہی واضح مقصد ہے اور ایک پیغام ہے اس ماہ سیام کا لاء القن یہ بات انتہائی غور طلب ہے یہ پورا مہینہ گزار کر ہمیں کس حد تک تقویٰ نصیب ہوا اور یہ بات ہمیں معلوم ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں کسی تقویٰ پر قائم ہم تقلّہ ہے جا اللہ مخرجا بر دکھ ہو میں نے جو شخص تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا اہداف رالک اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ یہ دنیا کے امور اور مسائل کی آسانی رزق کی فراوانی تقوا ہی پر قائم اور آخرت کی کامیابی بھی تقوا ہی پر قائم بن نقیر و زاد تقوا قیامت کے دن زاد راہ لے کر آنا اور یہ بات نوٹ کر لو سب سے بہترین زاد راہ تقوا ہے جب یہ باتیں ہمیں معلوم ہے پھر اس ہدف پر مستقل قائم رہنا ہی مجھے سعادت ہے اور کامیابی اور فلاح کا پروگرام تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا کو جانچنے کے لیے بہت سے پیمانے ہیں ایک پیمانہ یہ ہے کہ کسی گناہ کی دعوت پر ہماری کیفیت کیا ہوتی کتنا خوف ہم نے کما لیا کہ وہ خوف اس گناہ کے راستے میں حائل ہو جائے خوف اور وہ تقوا ایسی دیوار بن جائے جسے عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو یہ ایک پیمانہ ہے گناہ کی طاقتیں ہر سو ملتی رہتی کسی گناہ کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے کسی کا کانوں کے ساتھ ہے کسی کا زبان کے ساتھ ہے ہر وقت کسی نہ کسی گناہ کی کشش موجود ہوتی ہے تو ان حالات میں تقوا کو چیک کیا جا سکتا ہے اگر ایسا اللہ کا خوف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اس معصیت کے راستے میں حائل ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی اور یہ عین تقوا ہے یہ حقیقت تقوا ہے کہ ایک شخص اس حد تک اللہ تعالی کے خوف کو اپنا لے کہ یہ خوف اس کے اور معصیت کے درمیان مستقل حائل ہو جائے تو لال نقل تک کا حدف جو ہے وہ حاصل ہوا اور بڑی کامیابی ہوئی دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ اعمال میں دوام اور ہمیش لگاتاری اور تسلسل یہ حقیقت ہوا ہے عمل جو ہے وہ کسی وقت معین تک محدود نہیں ہے کہ حتیہ یاد ہے اگر یقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیجئے اور عبادات انجام دیجئے موت تک جب تک زندہ ہیں عبادت کا راستہ کھلا ہے اور موجود ہے اور مرتے مرتد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے وہ لوگ انتہائی غلطی پر ہیں جو عبادت کو ترک کر دینے کے قائل ہیں جیسے سوریا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کی ایک خاص مدت ہے اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کی ذات میں خناہ ہو جاتا ہے نروں میں ملتا اور پھر اس کو عبادت کی حاجت نہیں رہتی حالانکہ اللہ وزت اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب ہے کہ آپ نے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینی یہ تسلسل جو ہے یہ حقیقت تخوا ہے اور ایک انسان عبادت کی لذت میں ایسا تلاش یا منہمک ہو جائے کہ وہ اس عمل کو تسلسل سے انجام دینے لگے تو معنی وہ تقوا اختیار کرنے میں کامیاب ہوا ہے مسل رمضان میں روزے رکھے گئے تو روزوں کی مثاط رمضان تک محدود نہیں ہے رمضان کے بعد بھی روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منسوام رمضان وہ اطباع جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر شوال کے چھ روزے بھی رکھ ماہ شوال میں سے اپنی سہولت کے مطابق دنوں کا انتخاب کر کے چھ روزے اور رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا اس کا معنی رمضان کے روزوں کے اجر کی تکمیل جو ہے وہ شوال کے چھ روزوں کے ساتھ چھتیس روزے بنتے ہیں اور ہر نیکی کم از کم دس گنا ہے اگر ایک روزہ رکھیں گے تو دس روزوں کا اجر اور چھتیس روزوں سے تین سو ساٹھ روزوں کا اجر اور یہ پورے سال کے ایام کی گنتی اور اگر ایک انسان ہمیشہ ان روزوں کا اہتمام کرے تو اسے واقع زمانے بھر کے روزوں کا اجر ملے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ روزوں کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا رمضان کے بعد بھی ایسے مواقع موجود ہیں اجر کمانے کے راستے موجود ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے منفام الیام البیو فقا نما فامت دہر جو شخص ایام بیس کے روزے رکھ لے وہ یا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لی ایام بیس کے روزے یہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یہ تین روزے زمانے بھر کے روزے جامع بیس کے تین دن ہر مہینے آتے ہیں ہر مہینے کی کم از کم دس گنا ہے تو ہر مہینے یہ تین روزے تیس روزے بنتے اور اگر ہر ماہ کے روزے رکھے جائیں یہ زمانے بھر کے روزے بن سکتے ہیں یہ شریعت کی ایک وسرت اور رحمت کی شدت اور کثرت کے ادبت نے ماہ سیام کے بعد بھی ہمیں ایسے دن عطا فرمائے جو ادر و ثواب کے اعتبار سے انتہائی تسلسل کے ساتھ جاری اور قائم رہتے ہیں یوم آشور کا روزہ محرم کی دستاری کا روزہ احتسبر اللہ تعالی اس ایک روزے کے بدلے ایک سال کے گناہ معاف کرتا یوم عرفہ کا روزہ احتاص ول اللہ یوکفر سنت العتیا بس الما بھی یہ ایک روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ایک سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ تو یہ نیکی کے مواقع بار بار موجود ہیں اور یہی حقیقت تخوہ ہے کہ ہمیں یہ نیکی ایسی پر لذت محسوس ہو جائے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کیا کریں امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد گھر تشریف لاتے اور کچھ کھانے کو پوچھتے اگر کھانا میسر ہوتا تو آپ کو پیش کیا جاتا آپ ناشتہ فرماتے اور اگر کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ پھر ہمارا روزہ ہے اور آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے رمضان سے قبل شعبان کے روزے بعض احادیث میں اکثر شعبان آپ کا روزہ ہوتا اور بعض احادیث سے واقع ہوتا ہے کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے جس عمل سے محبت کی علامت ہے اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی ندا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں معاشر کے میدان میں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھے گا انہیں سیر رکھے گا اور سیراب رکھے گا جن لوگوں کا یہ شوق بن جائے کہ اللہ کی ندا کے لیے گرمی کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روزے رکھنے ہیں لگاتار رکھنے ہیں یقینا اللہ تعالی روز قیامت حشر کے میدان میں انہیں آسانیاں پہنچائے گا اور عطا فرمائے گا آج اللہ کے لیے فاقہ برداشت کرنے والے اس دن فاقے کی تکلیف محسوس نہیں کریں گے اللہ تعالی انہیں سیر بھی کرے گا اور سیراب بھی کرے گا بعد جبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے صحابی جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی آنکھوں سے آسو رواں تھے کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا موت یقینی سامنے کھڑی ہے اور ان کا انتقال بھی تعاون کے مرض سے ہوا تھا امواس مقام پر تھے دو ہاتھ کا دور تھا دشمن کے علاقے کو فتح کیا اور وہاں اچانک تعاون کی وبا پھوٹ پڑی کثرت سے موتیں ہوئی ان میں معدم جبر بھی شہید ہوئے کیونکہ تعاون کی موت سے مرنے والا شہید ہوتا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے المقرون شہید تعاون زدہ انسان شہید ہوتے تو کہا کہ موت کو سامنے یقینی موجود ہے مجھے تین چیزوں سے محروم ہونے کی بنا پر رونا آ رہا کہ موت سے تین چیزیں چھوٹ جائیں گی اور تین اعمال کا خاتمہ ہو جائے گا ایک عمل کیا تھا فی شدت الحواجر شدت کی گرمی کی پیاس رودھے کا نام نہیں لیا کہ ریا کاری نہ ہو جائے شدت کی گرمی کی پیاس اور عرب کی گرمی واقعی بڑی شدید ہوتی ہے اس وقت کی پیاس جو ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ وہ پیاس تکلیف دہ ہوتی ہے مگر یہ سوچ کر انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دیکھ تو یہ چیز میری چھوٹ جائے گی اس موت سے اور دوسرا بل قیام وی لیا سردیوں کی راتوں کا قیام سردیوں کی رات جب کہ بستر نرم بھی ہوتا اور گرم بھی ہوتا ان حالات میں شدت سردی میں بستر کو چھوڑ دینا اور ٹھنڈے پانی سے وزو کرنا پھر مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ کے لیے قیام کا اہتمام کرنا یہ یقیناً مشکل کام لیکن اس لذت میں وہ گھرے ہوئے تھے سردیوں کی راتوں کے قیام کی لذت اس سے محروم ہو جاؤں اور تیسری چیز جو ہے وہ علماء کی مجالس علمی مجالس جن مجالس میں قاد اللہ اور قاد اور رسول کی صدائیں پہنچتی ہیں اس موت سے اس سے محروم ہو جاؤں علمی مجالس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہم تک پہنچتے ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اس زمین پر اللہ کی جنت دیکھنی ہو تو وہ علماء کی مجالس دیکھ لو علماء کی مجالس اس زمین پر اللہ کی جنتیں ہیں جنت کا نظارہ کرنا ہو تو علماء کی مجالس دیکھ لو جن مجالس میں اللہ کے رسول کی باتیں ہوں اور قال اللہ اور قال رسول اللہ کی سزائیں گونچتی ہوں اور دینی احکام بیان ہوتے ہوں وہ مجالس اس زمین پر اللہ تعالی کی جنتیں ہیں اور یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ نبی السلام کی حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں کتا مر تم میری یاد کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو وہاں بیٹھ جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں فرمایا کہ آپ کے جنت کے باغیچے وہ حلقے ہیں اور وہ مجلسیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہو قرآن پاک پڑھا جائے اس کی تفسیر کی جائے احادیث پڑھی جائیں اور ان کی شرح کی جائے اور فری احکام اور مسائل بیان کیے جائیں یہ جنت کے باغیچے ہیں اور جب بھی تمہارا گزر ہو تو بیٹھ جایا کرو اور کچھ جنت کے پھل اور میوے کھا لیا کرو یہ علم حقیقت میں جنت کے میوے ہیں اور جو شخص اللہ کی ندا کے لیے علم کا طالب ہو تاکہ اس پر عمل کرے اور اپنے نفس جہالت کو دور کرے یقیناً وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے اور اللہ اس کو آخری انجام کے طور پر جنت کے میوے کھلائے گا اور مستقل اس کو جنت کی وراثتیں ادا فرما دے گا باہر کہ مقصود یہ تھا کہ جبر رضی اللہ گرمی کی شدت کی پیاس کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ موت مجھ سے یہ چیز چھین لے گی اور یہ عظیم نعمت اس سے میں محروم ہو جاؤں گا یہ سر افسادیں کا روزے کے ساتھ تعلق تھا اور یہ حقیقت تقوا ہے اور یہ تقوا کو چیک کرنے کا پیمانہ ہے کہ عمل کے ساتھ مسلسل تعلق جڑا ہے نہیں جڑا ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے سارے اعمال کی بھی رمضان گزرتے ہی لپیٹ لپیٹتے اپنا قرآن کی دلامت ہے نہ صدقہ نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اعمال رمضان تک محدود نہیں ہیں جو قرآن پاک کی دلامت کا حضر ہے یہ روزے کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے اس کا حضر آپ کو ملے گا کیا حجر ہے من قرآر من القرآن حر خن عشر و حسنات جو شخص قرآن پاک ایک حرف پڑھ لے اسے دس نیکیاں ملیں الف لام میم حرف الف لام میم حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف بلام حرف بمیم حرف الف ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا الف لام میم پڑھنے والے کو دس نہیں بلکہ تیس نیکیاں ملے اور فرمایا کہ اخراؤ فاد القرآن فعن یوم القیامہ شفیع اللہ صاحب قرآن کثرت سے پڑھا کرو قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو تاکہ یہ شفاعت آپ کو حاصل ہو جائے آپ کو نصیب ہو جائے شفاعت بھی قرآن پاک کی قرآن پاک کلام الرحمن اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کلام الرحمن کسی بندے کی جب سفارش کرے گی تو وہ سفارش کبھی رد نہیں کی جا سکتی وہ سفارش قابل قبول ہوگی کیونکہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کی سفارش کیسے مردود ہو سکتی ہے کیسے رد کی جا سکتی ہے یہ تعلق القرآن اور قرآن کا شافی بن کر ہے یہ عمل رمضان تک محدود نہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ تلاوت قرآن کا عادی ہونا چاہیے اور قرآن پاک ہماری زندگی کا حصہ ہو مستقل اس کی تلاوت کی جائے یہ تقوی بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے تو یہ عمل موسمی نہیں ہے روزہ ایک موسمی عمل ہے مگر اس کا نتیجہ تخوا یہ زندگی بھر کا عمل رمضان تک محدود نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس عمل کو انجام دیا جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کہ اور توبہ کا راستہ اختیار کیا جائے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا جائے درست ہے کہ رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں مگر اندار وعزت ہر وقت سنتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے تو یہ استفار کا راستہ اور توبہ کا منحج ہمیشہ اختیار کیا جائے رسول کریم صلی اللہ صم کا فرمان ہے کہ ان نہ ہو رہا یوان والا قلب بھی وہ انتخر عما پھر یوم رہا میں بعض اوقات اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں اور میں پھر سو بار استغفار کرتا ہوں ایک مجلس میں سو دفعہ استعفار دلہ عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اچانک استغفار شروع کر دیا اور میں نے شمار کرنا شروع کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں سو دفعہ استغفار کیا تھا حالانکہ آپ سید القبری اللہ امام الامبیا خدیب المبیا انبیا کے قائد لیوا الحمد آپ کے ہاتھ میں سب سے پہلے صافی اور مشفع اس قدر آپ کا گہرا تعلق ہے استغفار کے ساتھ ایک مجلس میں سو دفعہ استغفار کرنا تو ہم گناہ کس قدر استغفار کے محتاج اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تو بالحد وجادہ فی صحیف استحفار کثیرہ وہ بندہ مبارکباد کے مستحق ہے خوشبری کے لائق ہے کل قیامت کا دن ہو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے اعمال نامے کھولے جائیں اس کے عمل کے صحیفے کھولے جائیں اور ان صحیفوں میں کثرت سے استغفار ہر صفحے پر استغفار درج وہ بندہ ابھی سے مبارکباد کا مسائل استغفار کرتے رہنا یقیناً اہل تقوی کی صفت ہے اور ان کی خوبی ہے تو یہ سلسلہ رمضان تک نہیں ہے بلکہ ہمیشہ استغفار کا عادی ہونا چاہیے روزے رکھے جائیں قرآن با کی تلاوت کی جائے کثرت سے استغفار کیا جائے صدقات دامن جو ہے رمضان تک محدود نہیں ہے ٹھیک ہے رمضان میں یہ عمل بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے لیکن جو احادیث کا عموم ہے وہ رمضان کے بعد بھی اجر کا استحکال پیدا کرتا ہے نبی رسلان کی حدیث ہے المرء فی ظل یوم المر فیضل صدقاتیا بینگ الخلائی انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا اور وہ صدقہ اسے سورج کی تبش سے بچائے گا جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اتنا وہ سایہ گہرا ہوگا اتنا انسان کو راحت پہنچائے گا یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے ہے جب بھی صدقہ دیں گے اس صدقے کو اجر کے اعتبار سے انسان کا سایہ بنا دیا جائے گا جو قیامت کے دن شدید ترین گرمی سے انسان کو بچائے گا گرمی کی شدت کیا ہوگی اس سے اندازہ کر لو کہ آج یہ سورج کروڑ کروڑہ میل دور سائنسدان کہتے ہیں کہ نو کروڑ سے زیادہ نو کروڑ میل سے زیادہ فاصلے پر اور اگر ٹمپریچر پچاس ہو جائے اڑتالیس ہو جائے تو کیا ہمارا کرب ہوتا ہے اور کتنی گرمی کی شدت ہوتی ہے بلکہ موتیں واقعی ہوتی ہر قائم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ سورج نو کروڑ میل سے زیادہ فاصلے بھی. اور کل جب قیامت قائم ہوگی یہ سورج قریب آتا جائے تدن شمس حتیہ تکون اعلیٰ مسافت محلے. ایک میل کی مسافت پر سورج آ جائے گا آج نو کروڑ میل دور ہے اور گرمی کی شدت آپ دیکھ لیجئے اور کل یہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو نیچے کیا درجہ حرارت ہوگا اس گرمی کا ہر انسان کو سامنا ہوگا بلکہ ابن بھی آصم رحمہ اللہ ان کی کتاب سننا اس میں ایک حدیث آئے کہ یجمع اللہ پشم سے ہر راشرے سے اللہ تعالی قیامت کے جن سورج کے اندر دس سال کی گرمی جمع کر دے آج جو گرمی ہے وہ سورج کی اپنی گرمی لیکن ہر روز کی گرمی لے لی جائے اور دس سال کی گرمی مزید اس میں ڈال دی جائے تو کیا حرارت ہوگی کیا تمازت ہوگی اس وقت یقیناً یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ کے راہ میں صدقہ دینا اور یہ سایہ قائم رہے گا جب تک اللہ رحم العزت تمام اہل موقف کے حساب سے فارغ نہ ہو جائیں کتنی عمدہ اور لازوال یہ نعمت کہ نبیر اسلام نے ایک حدیث میں صدقہ کو برہان کہا ہے بس صدقہ تو برحان ہے صدقہ برہان ہے دلیل صحت ایمان کی دلیل کہ ایک انسان محنت سے مال کماتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے دے تو یقیناً اس کا ایمان سچا ثابت ہو گیا ورنہ مال کی محبت ایک طویل چیز ایک فطری چیز ہر شخص مال سے محبت کرتا ہے اور خاص طور پہ ایسا محال جو بڑی محنت سے کمایا ہو تو اس کے باوجود صدقہ دینا یقیناً ایک برہان صحت ایمانی کی برہان ہے اور قوت ایمانی کی برہان تو یہ اعمال جو اس ماہ سیام میں انجام دیے گئے یہ ماہ سیام گزرنے کے بعد بھی انجام دیے جا سکتے ہیں اور یہ عین تخواہ ہے تو یہ تقوا کی معرفت کے دو پیمانے ایک گناہوں اور معصیتوں کے مقابلے میں ہمارے تقوا کا عالم کیا ہے اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے یہ ایک بہت ہی عمدہ حقیقت ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی عدالت کا خوف آ جائے اور اس کا دل تخوا سے لبریز ہو اور معیتوں کے مقابلے میں تقوی در ایک ڈھال بن جائے اور ایک آڑ بن جائے یہ بہت بڑی نیکی ہے بڑے منخوف رب ہی جن فوی الب و جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف پیدا ہو جائے اور یہ خوف اس کے اندر کھر کر جائے ایسا خوف آ جائے کہ جو گناہ اور ماسیتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط آڑ بن جائے اور ایک ایسی دیوار بن جائے جسے عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے تو ایسے انسان کو خوشنبری ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں دو باغ تیار کر رکھے ہیں بڑا ہی عمدہ بار دو باغ تیار ہیں اور تھوڑا آگے چل کے فرمایا مندون ہما چند نتھان دو باغ اور بھی یعنی چار باغات تیار ہیں اس شخص کے لیے جو گناہوں اور معاشیتوں پر تقویٰ کی بنا پر ایسا کردار اختیار کرے کہ جس سے گناہوں اور معاسیتوں سے بغاوت ٹپکتی ہو یہ شخص گناہوں سے باغی بن چکا ہے اور ایسا اللہ کا خوف اس کے اندر گھر کر چکا کہ یہ ماسیتوں کا ارتقاب نہیں کرے گا یہ حقیقت ہے تخوا پھر تقوا کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ چونکہ انسان خطاؤں کا گزلا ہے اور معصیتیں انجان دینا معصیتوں کا مرتکب ہونا یہ انسان کہ خمیر میں موجود ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے گناہوں سے بچنے کی نبی اسلام کی حدیث اور کلو بنی آدم بخیر الخط ہر آدم کا بیٹا خدا کار اور سب سے بہترین خدا کار وہ ہے جو خدا کرتے ہی توبہ کر لے یہ توبہ کرنا اور توبہ کو ملتوی نہ کرنا یہ بھی حقیقت تقوی. بل فائلو خاحش او ظالم انفسا عمدہ کر البا فسطنوب ہے تو مدقی وہ بھی ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھیں کسی معصیت کا ارتکاب کر کے تو فوراً اللہ کو یاد کرنے بیٹھے اور فوراً استغفار شروع کر دے اور استغفار کو لیٹ نہ کرے مؤخر نہ کریں ملتوی نہ کریں بلکہ فوری استغفار شروع کر دیں وہ بھی متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو متقی شمار کیا کہ جو توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کرے اور توبہ کے معاملے کو ملتوی نہ کرے وہ بھی متقی ہے اور یہ عمل بھی عین تقوا ہے اور جو لوگ گناہ کرنے کے باوجود توبہ نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے آمال صالحہ اختیار نہیں کرتے وہ انتہائی محروم ہیں ایک تو معصیت کرنا دوسرا توبہ نہ کرنا ڈبل جرم بن جائے اور معصیت کر کے فوراً توبہ کر لینا یہ اللہ کی رضا کا موجب ہوگا فرمایا کہ اللہ افرح میں توبہ دے اب اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لے اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ اے بندے نے گناہ کیا اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس گناہ کو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور دیکھو کتنے الحاظ سے توبہ کر رہا ہے. اللہ رب عزت فرشتوں کو گواہ بنا کر بندے کو معاف کر دیتا ہے بندہ پھر وہی گناہ کر بیٹھتا پھر توبہ شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر کوئی باتیں کرتا ہے دیکھو میرے بندے نے پھر گناہ کر لیا اور پھر میرے پاس آ چکا ہے اس حقیقت کو جانتا ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر بندے کو معاف کر دیتا ہے کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تیسری بات پھر وہ توبہ کرنے پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر بندے کو معاف کر دیتا ہے اب کی بار فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ گناہ جب بھی کرے گا میں اس کو معاف کر چکا ہوں سی بخاری کی حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کا منحج اور طریقے کار واضح ہو چکے کہ یہ توبہ کو ملتوی کرنے والا نہیں ہے بلکہ فوری توبہ کرنے والا ہے تو یہ جب بھی گناہ کرے گا توبہ بھی کرے گا لہٰذا یہ بندہ میری طرف سے مطلق ہے مففرت کا مستحق ہے اور بخشش کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ نے جان لیا بندے کے منحج سے کہ بندہ اول تو گناہ نہیں کرے گا اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کو ملتوی نہیں کرے گا لیٹ نہیں کرے گا بلکہ فوراً توبہ کر لے گا اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقر اور بخشش کا مستحق قرار پا جاتا ہے ہاں اگر بندہ بعد میں گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اپنے منحج سے وہ انحراف اختیار کر چکا تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک, تک وہ قابل معافی نہیں ہے کہ بعض بندوں کو عزت یہ اعزاز دیتا ہے کہ ان کے منہج کو واضح کر دیتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ سلم نے عثمان غنی سے کہا تھا انہوں نے بے تحشا صدقات دی بے تحاشا اور ایک دن جیشرا کی تیاری کا مرحلہ تھا جنگ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تعاون کا کہا عثمان غنی رضی نے بے شمار تعاون اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے ہزاروں کی تعداد اگر آخر میں اپنے گھر سے اشرغیاں لے کر آئے سونے کے سکوں کے ڈھیر لگا دیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اور آپ کا چہرہ خوشی سے دہلا اٹھا آپ شاداں اور فرحاں ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ما دھر عثمان ما ماں امیر اليوم عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا دیکھی کرے گناہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تزکیاں مل گیا اب عثمان گناہ کرے گا اور اگر گناہ ہو گیا تو فوری اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو توفیق اور فرماتا ہے یہ حقیقت میں منحجہ تخوا ہے ان امور کے تعلق سے اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا یہ ضروری ہے کہ ماہ سیان کے اعمال سے ہم نے ہدف اور مقصد اور ٹارگٹ حاصل کیا یا نہیں کیا اور یہ ضروری بھی ہے لال رقم تتو ہدف کا حصول ضروری ہے اور اس کو جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیکیوں سے تعلق کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا اور گناہوں سے تعلق کیسا ہے بغاوت کیسی پیدا ہوئی اور آئندہ مستقل یہ بغاوت کیسی رہے گی یہ دو پیمانے اس تخوہ کو جانچنے کے اور تقوی کو چیک کرنے کے تو ہمیشہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے تاکہ اخروی کامیابی کے مستحق قرار پائیں یہ دنیا ایک دار فانی ہے جہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہمیشہ کے دو گھر قیامت کے دن فریق الفر جن اور فریق الفر صغیر ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا جہنم کا عذاب بھی دائمی ہے اور جنت کا جنت کی نعمتے بھی دائمی ہے اللہ تعالی تعالیٰ کی اہل جنت کو اور اہل جہنم کو خطاب کرے گا اور ایک مینڈا لائے گا پوچھے گا جانتے ہو یہ کیا ہے یہ موت ہے اور اللہ رب العزت سب کے سامنے اس مینڈے کو ضبع کر دے گا کہ آج ہم نے موت کو موت دے دی ہے اب موت کبھی نہیں آئے گی اے جنت ہو جنت میں خلود اور ہمیش کی ہے اور آئے جہنمی جہنم میں خلود اور ہمیش کی ہے تو پھر ہمیں ایسے نسل و اہم کا تعین کرنا چاہیے کہ آخرت میں جنت کا خلود ہمیں حاصل ہو جائے نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں ورنہ یاد رکھو جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ چمڑیاں ایسی ہیں جو اس عذاب کو برداشت نہیں کر پائیں گی شدید ترین اور مہین اور علیم ترین عذاب ہے اس کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ کے منحج کو اختیار کریں اور عدت جنت متحقیم کے لیے ہے اور جو لوگ منج تقویٰ سے انحراب اختیار کر لیں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنیٰ میں متقی بننے کی توفیق دے دے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق دے دے ال رب العزت تقویٰ کے راستے آسان فرما دے ال رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے ال رب العزت ہمیں مستقل نیک امال انجام دینے کی توفیق فرما دے اقول اکولی خادہ بستی الحمد للہ